پھر جو عاد تھے تو انہوں نے زمین میں نا حق تکبر کیا اور بولے قوت میں ہم سے زیادہ سخت کون ہے کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ بے شک اللہ جس نے انہیں پیدا کیا وہ قوت میں ان سے زیادہ سخت ہے اور وہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے اور وہ ہماری آیات کا انکار کرتے رہے ف سَلَّنا عَلَْهِمْ رحَ صَْصَر فيِيأََّ مِن حسَاتِ لِنُذيقَهُم ععَذابَ الْ الخزيف الحياتةِ الدُّنْي وَعذاابُ الآخَِة أأَخْزَ وَهُم لا يصَرون چنانچہ ہم نے ان پر منحوس مطلب ثابت ہونے والے دنوں میں طوفانی ہوا بھیجی تاکہ ہم انہیں دنیاوی زندگی ہی میں ذلت و رسوائی کے عذاب کا مزہ چکھائیں اور بلا شبہ آخرت کا عذاب سب سے زیادہ رسوا کن ہے اور ان کی مدد نہیں کی جائے گی وَأَمَّا فَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّ الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ اور جو سموت تھے تو ہم نے ان کی رہنمائی کی تو انہوں نے ہدایت پر اندھے پن کو پسند کیا پھر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے انہیں رسوہ کن عذاب کی چیخ نے آ لیا آمنوا يتقون اور ہم نے لوگوں کو نجات دی جو ایمان لائے اور وہ تقوع اختیار کرتے تھے وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ اور جس دن اللہ کے دشمن ہانک کر آگ کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے تو ان کی درجہ بندی کی جائے گی حتی اذا ما شہد عليهم سمعهم بما ہے شہید حتی کہ جب وہ اس دوزخ کے پاس پہنچیں گے تو ان کے خلاف ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کی جلدیں اور ان کی جلدیں ان عملوں کی گواہی دیں گی یا دیں گے جو وہ کرتے تھے اب چلتے ان آیات کی تفسیر کی طرف اس فقرے سے ان کا مقصود یہ تھا کہ وہ عذاب روک لینے پر قادر ہیں کیونکہ وہ دراز قد اور نہایت زوراور تھے یہ انہوں نے اس وقت کہا جب ان کے پیغمبر حضرت حود علیہ السلام نے ان کو انظار و تمبی کے لیے عذاب الہی سے ڈرایا یعنی کیا وہ اللہ سے بھی زیادہ زوراور ہیں جس نے انہیں پیدا کیا اور انہیں قوت و طاقت سے نوازا کیا ان کو بنانے کے بعد اس کی اپنی قوت و طاقت ختم ہو گئی ہے یہ استفہام استنکار اور توبیخ کے لیے ہے پھر ان مجزات کا جو انبیاء کو ہم نے دیے تھے یا یعنی ان دلائل کا جو پیغمبروں کے ساتھ نازل کیے تھے یا یعنی ان آیاتِ تقوینیہ کا جو کائنات میں پھیلی اور بکھری ہوئی ہیں پھر نحسات کا ترجمہ بعض نے متواتر پی در پے کا کیا ہے کیونکہ یہ ہوا سات راتیں اور آٹھ دن مسلسل چلتی رہی بعض نے سخت بعض نے گرد و غبار والے اور بعض نے نحوست والے کیا ہے آخری ترجمہ کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ ایام جن میں ان پر سخت ہوا کا طوفان جاری رہا ان کے لیے منحوس ثابت ہوئے یہ نہیں کہ ایام ہی متلقن منحوس ہیں اگر ایسا ہوتا تو یہ ایام دوسروں کے لیے بھی منحوس ہی ثابت ہوتے پھر سر سرن سر رح مطلب آواز سے ہے یعنی ایسی ہوا جس میں سخت آواز تھی یعنی نہایت تند اور تیز ہوا جس میں آواز بھی ہوتی ہے بعض کہتے ہیں یہ سر رن سے ہے جس کی معنی برد مطلب ٹھنڈک کے ہیں یعنی ایسی پالے والی ہوا جو آگ کی طرح جلا ڈالتی ہے امام ابنی کثیر فرماتے ہیں وہ الحق و ان ہے متصف بھی جمی دکھ وہ ہوا ان تمام ہی باتوں سے متصف تھی پھر یعنی ان کو توحید کی دعوت دی اس کے دلائل ان کے سامنے واضح کی ہے اور ان کے پیغمبر حضرت صلی علیہ السلام کے ذریعے سے ان پر حجت تمام کی یعنی انہوں نے مخالفت اور تہذیب کی حتیٰ کہ اس اونٹنی تک کو کاٹ ڈالا جو بطور مجزے ان کی خواہش پر چٹان سے ظاہر کی گئی تھی اور پیغمبر کی صداقت کی دلیل تھی پھر صاعقتن یا سواقتن صاع عذاب شدید کو کہتے ہیں ان پر یہ سخت عذاب چنگھاڑ اور زلزلے کی صورت میں آیا جس نے انہیں ذلت و رسوائی کے ساتھ تباہ و برباد کر دیا پھر یہاں اذکر محضوف ہے وہ وقت یاد کرو جب اللہ کے دشمنوں کو جہنم کے فرشتے جمع کریں گے یعنی اول سے آخر تک کے دشمنوں کا اجتماع ہوگا پھر بس اولم علا آخر اللہ آخر لیت الحق جتھم القدیر یعنی ان کو روک روک کر اول و آخر کو باہم جمع کیا جائے گا اس لفظ کی مزید تشریح کے لیے دیکھیے سور نمل آیتمبر 17 کا حاشیہ پھر یعنی جب وہ اس بات سے انکار کریں گے کہ انہوں نے شرک کا ارتکاب کیا تو اللہ تعالیٰ ان کے منہوں پر مہر لگا دے گا اور ان کے اعذاب بول کر گواہی دیں گے کہ یہ فنا فنا کام کرتے رہے ادے میں جے اوہا میں زائد ہے تاکید کے لیے انسان کے اندر پانچ حواس ہیں یہاں دو کا ذکر ہے تیسری جلد مطلب کھال کا ذکر ہے جو مس یا لمس کا آلہ ہے یوں حواس کی تین قسمیں ہو گئیں باقی دو حواس کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ ذوق مطلب چکھنا باجوہ لمس میں داخل ہے کیونکہ یہ چکھنا اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک اس شے کو زبان کی جلد پر نہ رکھا جائے اسی طرح سونگھنا مطلب شم اس وقت تک ممکن نہیں جب تک وہ شہ ناک کی جلد پر سے نہ گزرے اس اعتبار سے جلود کے لفظ میں تین حواس آ جاتے ہیں وهوالي فتح القدير پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون اور وہ اپنی جلدوں سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی وہ کہیں گی ہمیں اسی اللہ نے بلوایا جس نے ہر چیز کو بلوایا اور اسی نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ولیکن ظننتم ان اللہ لا يعلم كثيرا مما تعملون اور تم گناہ کرتے وقت یہ سوچ کر چھپتے نہیں تھے کہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہارے چمڑے تمہارے خلاف گواہی دیں گے بلکہ تم سمجھتے تھے کہ بے شک اللہ تمہارے بہت سے اعمال کو نہیں جانتا جو تم کرتے تھے الَّذِي بِرَبِّكُمْ مِنَ <الْخَاسِرِينَ> اور تمہارا یہی گمان جو تم نے اپنے رب کے بارے میں کیا اسی نے تمہیں ہلاک کیا چنانچہ تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو گئے فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوَلَّهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَاهُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ پھر اگر وہ سبر کریں تو بھی آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہے اور اگر وہ معافی مانگیں گے تو وہ معاف کیے گئے لوگوں میں سے نہ ہوں گے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف یعنی جب مشرقین اور کفار دیکھیں گے کہ خود ان کے اپنے اعزائن کے خلاف گواہی دے رہے ہیں تو ازراہ تعجب یا بطور اتاب اور ناراضی کے ان سے یہ کہیں گے پھر بعض کے نزدیک وہ ہوا سے اللہ کا کلام ہے اس لحاظ سے یہ جملہ مستنفہ ہے اور بعض کے نزدیک جلود انسان ہی کا اس اعتبار سے انہی کے کلام کا تتمہ ہے قیامت والے دن انسانی اعضاء کی گواہی انسانی اعضاء کے گواہی دینے کا ذکر اس سے قبل سورہ نور آیت نمبر بیالیس اور سورہ یاسین آیت نمبر پینسٹھ میں بھی گزر چکا ہے اور صحیح حادیث میں بھی اور صحیح احادیث میں بھی اسے بیان کیا گیا ہے مثلا جب اللہ کے حکم سے انسانی اعضا بول کر بتلائیں گے تو بندہ کہے گا بکن و سخکن فین کن نہ کن بحوالے بھوالے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار نو سو مطلب تمہارے لیے ہلاکت اور دوری ہو میں تو تمہاری ہی خاطر جھگڑ رہا اور مدافعت کر رہا تھا اسی روایت میں یہ بھی بیان ہوا ہے کہ بندہ کہے گا کہ میں اپنے نفس کے سوا کسی کی گواہی نہیں مانوں گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا میں اور میرے فرشتے کے کاتبین گواہی کے لیے کافی نہیں پھر اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور اس کے اعضا کو بولنے کا حکم دیا جائے گا بحوالے صحیح مسلم حدیث نمبر دو پھر اس کا مطلب ہے کہ تمام گناہ کا کام کرتے ہوئے لوگوں سے پوچھنے کی کوشش کرتے تھے لیکن اس بات کا کوئی خوف تمہیں نہیں تھا کہ تمہارے خلاف خود تمہارے اپنے اعضا بھی گواہی دیں گے کہ جن سے چھپنے کی تم ضرورت محسوس کرتے اس کی وجہ ان کا باس و نشور سے انکار اور اس پر امن عدم یقین تھا پھر اس لیے تم اللہ کی حدیں توڑنے اور اس کی نافرمانی کرنے میں بے باک تھے پھر یعنی تمہارے اس اعتقاد فاسد اور گمان باطل نے کہ اللہ کو ہمارے بہت سے عملوں کا علم نہیں ہوتا تمہیں ہلاکت میں ڈال دیا کیونکہ اس کی وجہ سے تم ہر قسم کا گناہ کرنے میں دلیر اور بے خوف ہو گئے تھے اس کی شان نزول میں ایک روایت ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے پاس دو قریشی اور ایک ثقفی یا دو ثقفی اور ایک قریشی جمع ہوئے فربۂ بدن قلیل الفہم اس میں سے ایک نے کہا کیا تم سمجھتے ہو ہماری باتیں اللہ سنتا ہے دوسرے نے کہا ہماری جہری باتیں سنتا ہے اور سری باتیں نہیں سنتا ایک اور نے کہا اگر وہ ہماری جہری مطلب اونچی باتیں سنتا ہے تو ہماری سری مطلب پوشیدہ باتیں بھی یقینا سنتا ہے جس پر اللہ تعالی نے جس پر اللہ تعالیٰ نے آیت و میں تم تست تینون نازل فرمائی بھوالے صحیح البخاری حدیث نمبر 4816 پھر ایک دوسری معنی اس کے یہ کیے گئے ہیں کہ اگر وہ منانا چاہیں گے مطلب رتبہ رضا طلب کریں گے تاکہ وہ جنت میں چلے جائیں تو یہ چیز ان کو کبھی حاصل نہ ہوگی بوالے ایسر التفاثیر و فتر القدیر بعض نے اس کا مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ وہ دنیا میں دوبارہ بھیجے جانے کی آرزو کریں گے جو منظور نہیں ہوگی بہوالے تفسیر القبری مطلب یہ ہے کہ ان کا ابدی ٹھکانہ جہنم ہے اس پر صبر کریں تب بھی رحم نہیں کیا جائے گا جیسا کہ دنیا میں بعض دفعہ صبر کرنے والوں پر ترس آ جاتا ہے کسی اور طریقے سے وہاں سے نکلنے کی سعی کرے مگر اس میں بھی انہیں ناکامی ہی ہوگی پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں قرآن مِنَ الْجِنِّ میں إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ اور ہم نے ان کے کچھ مطلب برے ہم نشین مقرر کر دیے اور ہم نے ان کے کچھ برے اہم نشین مقرر کر دیے تو انہوں نے ان کے اگلے اور پچھلے تمام اعمال خوش نما بنا کر ان کو دکھائے آخرکار ان پر بھی اللہ کے عذاب کی وہ بات پوری ہوئی جو ان سے پہلے گزرنے والوں یا والے جنوں اور انسانوں پر پوری ہو چکی تھی کہ بلا شبہ وہ خسارے پانے والوں میں سے تھے بلا شبہ وہ خسارہ پانے والوں میں سے تھے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَاذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ اور کافروں نے ایک دوسرے سے کہا تم اس قرآن کو مت سنو اور جب پڑھا جائے تو شور و غل کرو تاکہ تم غالب آجاؤ فَلَنُذِيقُنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ چنانچہ جن لوگوں نے کفر کیا ہم انہیں ضرور سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے اور جو بدترین عمل وہ کرتے رہے ہیں ہم انہیں ان کا بدلہ ضرور دیں گے ذَلِكَ جَزَاءُ اَعْدَاءِ اللَّهِ النَّاغُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآیَاتِنَا يَجْحَدُونَ <تصفيق> یہ آگ ہی اللہ کے دشمنوں کی سزا ہے ان کے لیے اسی میں ہمیشہ رہنے کا گھر ہے یہ سزا ہے اس جرم کی کہ وہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلونا من الجن والإنس نجعل هما تحت أقدامنا ليكون من الأسفلين اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں جنوں اور انسانوں میں سے وہ دونوں فریق دکھا جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا ہم انہیں اپنے پاؤں تلے کریں تاکہ وہ انتہائی پست لوگوں میں سے ہوں۔ كنتم بلا شبہ جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر قائم رہے ان پر فرشتے یہ کہتے ہوئے اترتے ہیں نہ تم ڈرو اور نہ غم کھاؤ اور اس جنت میں خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف ان سے مراد و شیاطین ان جن ہیں جو باطل پر اسلا اسرار کرنے والوں کے ساتھ لگ جاتے ہیں جو انہیں کفر و معاشی کو خوبصورت کر کے دکھاتے ہیں پس وہ اس گمراہی کی دلدل میں پھنسے رہتے ہیں حتیٰ کہ انہیں موت آ جاتی ہے اور وہ خسارہ ابدی کے مستحق قرار پاتے ہیں پھر یہ انہوں نے باہم ایک دوسرے کو کہا بعض نے لسماؤں کے کی معنی کیے ہیں اس کی اطاعت نہ کرو پھر یعنی شور کرو تالیاں سیٹیاں بجاؤ چیخ چیخ کر باتیں کرو تاکہ حاضرین کے کانوں میں قرآن کی آواز نہ جائے اور ان کے دل قرآن کی بلاغت اور خوبیوں سے متاثر نہ ہو پھر یعنی ممکن ہے اس طرح شور کرنے کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت ہی نہ کرے جسے سن کر لوگ متاثر ہوتے ہیں پھر یعنی آخرت میں ان کے بعض اچھے عملوں کو اچھی عمل یعنی آخرت میں ان کے بعض اچھے عملوں کی کوئی قیمت نہیں ہوگی مثلا اکرام ضیف سلا رحمی وغیرہ کیونکہ ایمان کی دولت سے وہ محروم رہے تھے البتہ برے عملوں کی جزا انہیں ملے گی جن میں قرآن کریم سے روکنے کا جرم بھی ہے پھر آیتوں سے مراد جیسا کہ پہلے بھی بتلایا گیا ہے وہ دلائل و براہین واضح ہیں جو اللہ تعالیٰ انبیاء پر نازل فرماتا ہے یا وہ موجزات ہیں جو انہیں عطا کیے جاتے ہیں یا وہ دلائل تکوینیہ ہیں جو کائنات یعنی آفاق و انفس میں پھیلے ہوئے ہیں کافر ان سب ہی کا انکار کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ایمان کی دولت سے محروم رہتے ہیں پھر اس کا مفہوم واضح ہی ہے کہ گمراہ کرنے والے شیاطین ہی نہیں ہوتے انسانوں کی ایک بہت بڑی تعداد بھی شیطان کے زیر اثر لوگوں کو گمراہ کرنے میں مصروف رہتی ہے تاہم باز نے جن سے ابلیس اور انسان سے آدم علیہ السلام کا پہلا بیٹا قابل مراد لیا ہے جس نے انسانوں میں سب سے پہلے اپنے بھائی مطلب بھابیل کو قتل کر کے ظلم اور قبیرہ گناہ کا ارتکاد کیا اور حدیث کے مطابق قیامت تک ہونے والے ناجائز قتلوں کے گناہ کا ایک حصہ اسے بھی ملتا رہے گا ہمارے خیال میں پہلا مفہوم زیادہ صحیح ہے پھر یعنی اپنے قدموں سے انہیں روندیں اور اس طرح ہم انہیں خوب ذلیل اور رسوا کریں جہنمیوں کو اپنے لیڈروں پر جو غصہ ہوگا اس کی تشفی کے لیے وہ یہ کہیں گے ورنہ دونوں ہی مجرم ہیں اور دونوں ہی یکساں جہنم کی سزا بھوگتیں گے جیسے دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نکل سر آراف آتمبر اٹھتیس سر آراف آتمبر اٹھتیس مطلب سب کے لیے دگنا عذاب ہے لیکن تمہیں خبر نہیں ہے جہنمیوں کے تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمان کا تذکرہ فرما رہا ہے جیسا کہ عام طور پر قرآن کا انداز ہے تاکہ ترتیب کے ساتھ ترغیب اور ترہیب تاکہ ترہیب کے ساتھ ترغیب اور ترغیب کے ساتھ ترغیب کا بھی اہتمام رہے پھر ایک بار پڑھ لیتے ہیں کہ جہنمیوں کے تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ علیہ ایمان کا تذکرہ فرما رہا ہے جیسا کہ عام طور پر قرآن کا انداز ہے تاکہ ترغیب کے ساتھ ترغیب اور ترغیب کے ساتھ ترہیب کا بھی اہتمام رہے گویا انذار کے بعد اب تبشیر کا بیان ہے پھر یعنی ایک اللہ وحدہ اللہ شریک رب بھی وہی اور معبود بھی وہی یہ نہیں کہ ربوبیت کا اقرار لیکن علوہیت میں دوسروں کو بھی شریک کیا جا رہا ہے پھر یعنی سخت سے سخت حالات میں بھی ایمان و توحید پر قائم رہے اس سے انحراف نہیں کیا بعض نے استقامت کے معنی اخلاص کیے ہیں یعنی صرف ایک اللہ ہی کی عبادت و اطاعت کی جس طرح حدیث میں بھی آتا ہے ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا مجھے ایسی بات بتلا دیں کہ آپ کے بعد کسی سے مجھے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المن طب اللہ تم مستقیم بہوالے صحیح مسلم حدیث نمبر اٹھتیس مطلب کہہ میں اللہ پر ایمان لایا پھر اس پر استقامت اختیار کر پھر یعنی موت کے وقت بعض کہتے ہیں فرشتے یہ خوشخبری تین جگہوں پر دیتے ہیں موت کے وقت قبر میں اور تیسری مرتبہ قبر سے دوبارہ اٹھنے کے وقت دیں گے پھر یعنی آخرت میں پیش آنے والے حالات کا اندیشہ اور دنیا میں مال و اولاد جو چھوڑ آئے ہو ان کا غم نہ کرو پھر یعنی دنیا میں جس کا وعدہ تمہیں دیا گیا تھا پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحو اولیام ومفی ہے ہم دنیاوی زندگی میں بھی تمہارے دوست تھے اور آخرت میں بھی رفیق ہیں اور اس میں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے جو تمہاری یا تمہارے جی چاہیں گے اور اس میں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے جو تم مانگو گے نزول من غفور الرحیم یہ بڑے بخشن ہار نہایت رحم کرنے والے کی طرف سے مہمان نوازی ہوگی ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين اور اس شخص سے زیادہ اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جس نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیے اور کہا بیشک میں تو فرما برداروں میں سے ہوں وانا تستوي الحسنه والسیئه وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيئَةُ دُفَعَ بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ اور نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی آپ برائی کو ایسی بات سے ٹالیئے جو احسن ہو تو آپ دیکھیں گے یک کا یک وہ شخص کے آپ کے اور اس کے درمیان دشمنی ہے ایسا ہو جائے گا جیسے گرم جوش جگری دوست ہو وی ہے اور یہ خصلت انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو صبر کرتے ہیں اور یہ اسی کو نصیب ہوتی ہے جو بڑے نصیب والا ہو وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور اگر آپ کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ ابھارے تو اللہ کی پناہ مانگیے یقینا وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے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 اور اسی اللہ کی نشانیوں میں سے رات اور دن اور سورج اور چاند بھی ہیں تم لوگ نہ تو سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو اگر واقعی تم اسی کی عبادت کرتے ہو تو تم اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف یہ مزید یہ مزید خوشخبری ہے یہ اللہ تعالی کا فرمان ہے بعض کے نزدیک یہ فرشتوں کا قول ہیں دونوں صورتوں میں مومن کے لیے یہ عظیم خوشخبری ہیں پھر یعنی لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے ساتھ ساتھ خود بھی ہدایت یافتہ دین کا پابند اور اللہ کا متی ہے پھر بلکہ ان میں عظیم فرق ہے پھر یہ ایک بہت ہی اہم اخلاقی ہدایت ہے کہ برائی کو اچھائی کے ساتھ ٹالو یعنی برائی کا بدلہ احسان کے ساتھ زیادتی کا بدلہ افو کے ساتھ غضب کا صبر کے ساتھ غضب کا صبر کے ساتھ بےحودگیوں بے کا جواب چشم پوشی کے ساتھ اور مکروہات اور مقروحات مطلب ناپسندیدہ باتوں کا جواب برداشت اور ہلم کے ساتھ دیا جائے اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارا دشمن دوست بن جائے گا دور دور رہنے والا قریب ہو جائے گا اور خون کا پیاسا تمہارا گرویدہ اور جانثار ہو جائے گا پھر یعنی برائی کو بھلائی کے ساتھ ٹالنے کی خوبی اگرچہ نہایت مفید اور بڑی سمر آور ہے لیکن اس پر عمل وہی کر سکیں گے جو صابر ہوں گے غصے کو پی جانے والے اور ناپسندیدہ باتوں کو برداشت کرنے والے پھر زوحوِ عظیم مطلب بڑا نصیبہ سے مراد جنت ہے یعنی مذکورہ خوبیاں اس کو حاصل ہوتی ہیں جو بڑے نصیبے والا ہوتا ہے یعنی جنتی جس کے لیے جنت میں جانا لکھ دیا گیا ہو پھر یعنی شیطان شریعت کے کام سے پھیرنا چاہے یا احسن طریقے سے برائی کے دفع کرنے میں رکاوٹ ڈالے تو اس کے شر سے بچنے کے لیے اللہ کے ذریعے سے پناہ طلب کرو پھر اور جو ایسا ہو یعنی ہر ایک کے سننے والا اور ہر بات کو جاننے والا وہی پناہ کے طلب گاروں کو پناہ دے سکتا ہے یہ ماقبل کی تعلیل ہے اس کے بعد اب پھر بعض ان نشانیوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جو اللہ کی توحید اس کے کمال قدرت اور اس کی قوت تصرف پر دلالت کرتی ہیں پھر یعنی رات کو تاریخ بنایا تاکہ لوگ اس میں آرام کر سکیں دن کو روشن بنایا تاکہ قصبے معاش میں پریشانی نہ ہو پھر یک کے بعد دیگرے ایک دوسرے کا آنا جانا اور کبھی رات کا لمبا اور دن کا چھوٹا ہونا اور کبھی اس کے برعکس دن کا لمبا اور رات کا چھوٹا ہونا اسی طرح سورج اور چاند کا اپنے اپنے وقت پر تلو و غروب ہونا اور اپنے اپنے مدار پر اپنی منزلیں طے کرتے رہنا اور آپس میں باہمی تصادم سے محفوظ رہنا محفوظ رہنا یہ سب اس بات کی دلیلیں ہیں کہ ان کا یقینا کوئی خالق اور مالک ہے نیز وہ ایک اور صرف ایک ہے اور کائنات میں صرف اسی کا تصرف اور حکم چلتا ہے اگر تدبیر و امر کا اختیار رکھنے والے ایک سے زیادہ ہوتے تو یہ نظام کائنات ایسے مستحکم اور لگے بندھے طریقے سے کبھی نہیں چل سکتا تھا پھر اس لیے کہ یہ بھی تمہاری طرح اللہ کی مخلوق ہیں خدائی اختیارات سے بہرا ور یا ان میں شریک نہیں ہے پھر خلقہن میں جمع مونس کی ضمیر اس لیے آئی اس لیے آئی ہے کہ یہ یا تو خلق قحد ہل المذکورہ کے مفہوم میں ہے کیونکہ غیر عقل کی جمع کا حکم جمع مونس ہی کا ہے یا اس کا مرضِ صرف شمس و قمر ہی ہے اور بعض ایمہ نحات کے نزدیک تصنیہ بھی جمع ہے یا پھر آیت مذکورہ میں موجود لفظ آیات مراد ہے بها مال فتح القدير